سال اس سنعت کا سلسلہ چل رہا تھا کہ تو اس کے بعد سوریہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک امام طابی رحم اللہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا اور آخری جو شیخ امام بحابی سے نقل کرنے والے وہ ابو بکر محمد بن ابراہیم ٹھیک ہے ابو بکر محمد بن ابراہیم نقل کر رہے ہیں اس سے احمد بن محمد الح الحنفی رحم اللہ تعالی یہاں تک آپ کے سامنے سنتاج کی امام کا رحم اللہ نقل کرتے ہیں امام محمد بن خزیمہ بن راشد البصری محمد بن خزیمہ محمد بن خزیمہ, محمد بن, خزیمہ بن راشد البصری محمد بن خزیمہ بن راشد نقل کرتے ہیں امام الحال ہے کہ عربی میں لگا دیتے ہیں من حال, لام من حال یہ نقل کرتے ہیں حماد بن سلمہ حماد بن سلم اور حماد بن سلمہ نقل کرتے ہیں امام محمد بن اصحا محمد بن اصحاب اور محمد بن اصحاق نقل کرتے ہیں امام عبد الرحمن یہ دقل کرتے ہیں یہ تعبیر ہی ہیں نقل کرتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ابو شعیب رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو شریف قدرتی رضی اللہ کا عنہ نقل کرتے ہیں حضور اکرم اللہ علیہ وسلم سے لیکن امام تحابی نقل کرتے ہیں محمد بن حجیمہ بن راشد علی کسواری سے وہ نقل کرتے ہیں امام الجاد بن المنہ سے وہ نقل کرتے ہیں امام حماد بن سلامہ سے وہ روایت کرتے ہیں محمد بن اصحاق سے یہ روایت کرتے ہیں عبید اللہ بن عبد الرحمان سے اور وہ روایت کرتے ہیں ابو سہیبری اور وہ روایت کرتے ہیں اللہ ابو صحیح اللہ تعالیٰ کا متعلق میں پڑھا ہوگا مختلف کتابوں کے اندر کے پانی کا وغیرہ وغیرہ ویر غبار کو جو کنواں وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اس میں تو گندگیاں اور یہ وہ کپڑے وغیرہ ڈالے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد اس میں شیل ہے ہمارا اس سے ہم نے اس سے بحث نہیں کرنی لیکن آپ کو بتانا یہ ہے کہ یہ کیا ہے صنعت یہ کیا ہے آپ کو میں حدیث بھیج رہا ہوں بلکہ آپ کے پاس کتاب موجود ہے سب کے پاس کتاب موجود ہے شرحمان محمد بن, بن ازما محمد بن شاہ رحمان سب سے پہلی حدیث نکالی سب سے پہلے شرم آنی آسا شروع رہی. پوری محمد کتاب ہے نا آپ کے پاس سب سے پہلا باپ کون سا ہے کوئی لکھے میں باپ کا نام لکھتی ہے سب سے پہلے کون سا باپ ہے آپ کی کتاب یہاں سے شروع ہوتی ہے بالکل آواز حدیث نمبر ایک جہاں پہ شروع ہوتی ہے سب سے پہلا باپ شرحانی جی سہی فرمائی جی اور کوئی اٹام کو اس کے بعد نیچے دیکھیں آپ باب بتائیں آ جی سب سے پہلے یہ ہے باب مارے یہ حدیثی کی صنعت ہے عن اللہ عبد الرحمٰن محمد بن خزیمہ ابھی آپ کو لکھا ہے محمد بن خزیمہ ابن راشد بن البقری قال و فرماتے ہیں حدثنا الحجاج بن المنہال حجاج بن منہال قال حدثنا حماد بن سلمہ عن محمد بن صالح عن عبید اللہ ابن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسو لمبا نہیں کر لمبا ہوئے سر لمکانے گی تو معلوم ہوا آپ کو یا نہیں یہ ہے آپ اس ناچیز سے خرید کی صنعت ٹھیک ہے پھر آپ اگر اپنے پاس جو اپنے لوگوں کی شروع سے لکھی ہوگی صنعت آپ ہم لوگ مدد ڈالیں گے تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی تخلیل سنت بتاتا ہوں اس میں میں <متحدث> نے بتایا تھا کہ میں نے آ... آ... شریف پڑی ہے شیخ نصاب اللہ صاحب سے انہوں نے پڑھی ہے شیخ مصباف اللہ شاہ صاحب سے اور ان کے استاد ہیں عبد الرحمان کامپوری ان کے استاد ہیں خلیل احمد سہارنپوری پھر ان کے استاد ہیں شاہ عبد الغلیم شاہ محمد اشفاق شاہ عبدالعزیب شاہ ولی بالحم محمد اعلیٰ کیا ہیں ح ایک تو یہ ہے صاحب کے مصباح اللہ شاہ ان کی طرف سے ایک حاصل کیا رحمۃ اللہ سے جو شاہمپوری کا وہ شاہ یہ ال شاہ عبد الغنی تک لکھنے کے بعد مصباح اللہ شاہب الرحمان ان یہاں تک کے بعد آپ ایک اور بھی لکھے مصباح اللہ شاہ انہوں نے علوم رہا بھی ان کی ایک اور سمجھ ہے یوسف بنوری رحم اللہ سے انہوں نے علوم حاصل کیے ہیں نصباح اللہ شاہ ان کے استاد یوسف بنوری رحم اللہ اور یوسف بنوری کے استاد ہیں انور شاہشمیری شاہ کشمیری ان کے شیخ الحم محمود حسن دیو گنی کشمیری رحم اللہ اور پھر شیخ الحمدہ میں کئی طرح حضرات ہیں لیکن واقعے کو کم کرنے کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں دو شاہ عبداللہ شاہ صاحب کے مصباح اللہ شاہ عبد الرحمان تانپوری رحم اللہ سے وہ خلیل پوری وہ شاہ عبد الصباح اللہ شاہد النوری رحم اللہ سے رحم اللہ سے اور انور شاہ کشمیری رحم اللہ شیخ الحمد محمود حسن غنی رحم اللہ سے اور وہ شاہ عبد الغنی جی یہ آپ کے آگے اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ کل سب سے پہلے پہلے کل کے دن کسی بھی وقت آپ مجھے لکھ کر مکمل طور پر شمو سے آ کر آپ سب کر بیچیں گے حدیث میں آپ کو بھیجی اور آپ کے پاس ایسے مریض موجودی ہے کہ آپ کے سامنے ہے یہ والے مریض ٹھیک ہے شروع سے بقیہ تمام صحت کے بعد اس کے بعد آپ اس مریض کو یہ لکھ کر مکمل کیا کریں گے यहां लिखने की जरूरत नहीं है तो मुझे यहां मैसेज की जरूरत में नहीं बायदा उसमें लिख कर कापी पे अगर नोटबुक पे लिखी हुई है उस यह है कि आप आ, इन पेज में या वर्ड में जहां भी लिखते हैं अपने अगर कर सकते हैं वरना आपकी जो नोटबुक है वही क्या होगी उसकी क्लियर कर लेकर आप ठीक یہاں تک کی ہے اس کے بعد جو بقیہ مکمل صنعت شاہ ولی اللہ رحم اللہ سے آگے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بما حدیث کے ذمہ حدیثاری ہے جتنے بھی سب پر لازم ہے کہ وہ کل میں پھر ان شاء لکھوں گا میں آپ کو آپ لکھ کر مجھے بھیجیں گے ابھی لکھ کر آپ کو بھیجیے گے انشاءاللہ شاء اللہ ٹھیک ہے تو بس یہی ہے اور کل سے ان شاء جو ہمارا نصاب ہے کہاں سے شروع ہو رہا ہے کتاب الفلاح کتاب ہے باب الاضح نے کئی باب الاضح نے کئی فہوت سے انشاءاللہ شاء اللہ ہم کر باقاعدہ وہاں سے پڑھیں گے تمام تر تصویرات امید ہے کہ آپ کے سامنے آ چکی ہیں جن کو میں نے ضروری سمجھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے جیسے نہیں اسی طریقے سے میں نے آپ کو تیسرا عبید اللہ الفاصمین رحم اللہ کا بھی بتایا میں نے ان کے بھی اور ان سے حجی بھی ہے وہ بھی میں نے آپ کو ان کی سنسی بتائی ہے تو وہ بھی آپ بیچ میں ایڈ کر سکتے ہیں شاہی تک عبید اللہ الفاطمی نے علوم حاصل کیے ہیں نا پول صاحب سے انہوں نے علوم حاصل کیے ہیں شیخ الحین سے شیخ الحین صاحب ڈائریکٹ شاہ الانی سے بھی ہیں اور بیچ میں خاصہ نوکری رحم اللہ وغیرہ لے کے ٹھیک ہے نہ دیکھیں تو بھی کوئی خرض نہیں ہے کہ شاہی رحم اللہ سے بڑا ہے وہاں. تو یہ تینوں بیچ میں آپ کو الگ الگ بیچ میں ایڈ کر سکتے ہیں شاہد الانی تک اور شاہد کے بعد آپ مجموعی طور پر اس کو آگے تک لے کر جان سکتے ہیں اتنا کھاتی ہے تعالیٰ کے سب, سب کی